میں ڈاکٹر مہدی حسن پروفیسر آف جرنلزم ہم آپ سے اس کورس کے حوالے سے پاکستان کے میس میڈیا کی تاریخ پہ بات کر رہے ہیں اور ہم نے ابھی تک اخبارات کی تمام کارکردگی مختلف ادوار میں جو پاکستان میں رہی ہے اور مختلف ایشوز کے حوالے سے ان کا کیا کردار رہا سوسائٹی نے کیا اثرات ڈالے اخبارات کی کارکردگی پہ اور اخبارات اور رسائل و جرائد نے کس طرح عوام کو باخبر کیا یا ان کے رویے بدلنے میں کیا کردار ادا کیا اس پہ ہم نے بات کی تفصیل سے اور گزشتہ کچھ لیکچرز میں ہم نے فریڈم آف پریس کے بارے میں بات کی جو بہت اہم سبجیکٹ ہے اور کسی بھی موجودہ دور میں جمہوری معاشرے کے لیے میس میڈیا کا فری ہونا کتنا ضروری ہے اس پہ ہم نے تفصیل سے بات کی ہم نے پیپلز پارٹی کی اس حکومت کے بارے میں بات کی جو بنگلہ دیش بننے کے بعد برسر اقتدار آئی تھی باقی باندھا پاکستان میں جو اب پاکستان کہلاتا ہے انیس سو میں مارشل لاء لگ گیا ایک بار پھر پاکستان میں اور جنرل ضیاء مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ برسر اقتدار آئے کوئی بھی مارشل لاء حکومت اور آزادی اظہار یہ دو مختلف چیزیں ہوتی ہیں ہم نے پریس کی کارکردگی کے حوالے سے انیس سو ستتر کے مارشل لاء میں جو اخبارات کرتے رہے اور جو ان کے ساتھ سلوک ہوتا رہا اس پہ تفصیل سے بات کی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اٹھارہ اخبارات اور رسائل و جرائد کو بند کیا مارشل اللہ حکومت نے اور آزادی اظہار مانگنے کے پاداش میں مارشل لا کورٹس کے ذریعے سے تقریباً ایک سو پچاس اخبار نویسوں کو مختلف میعاد کی سزائیں ہوئیں اس دور میں اور چار اخبار نویسوں کو کوڑے مارنے کی سزا بھی دی گئی جن میں سے تین کو وہ سزا دی گئی اور چوتھے اخبار نویس کو میڈیکل گراؤنڈز پہ وہ سزا نہیں دی گئی دی ایک طویل عرصے تک سینسرشپ بھی عائد رہا اور اخبارات کو چھاپنے سے پہلے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے کسی افسر کو دکھانا پڑتا تھا کہ کون سی خبریں اور کون سے مضامین شائع ہو رہے ہیں اور جن خبروں اور جن مضامین جن تصویروں پہ ان کو اعتراض ہوتا تھا ان افسران کو وہ وہ اخبار سے نکلوا دیا کرتے تھے کچھ عرصے اخبارات اس جگہ کو خالی چھوڑ کر اخبار شائع ہوتے رہے لیکن وہ مارشا لاء انتظامیہ کے لیے نقصان دہ تھی یہ پالیسی اخبارات کی کیونکہ اس سے اخبار دیکھنے والوں کو یہ اندازہ ہو جاتا تھا کہ کتنی خبریں اور کتنے آرٹیکلس یا تصویریں سینسر ہوئی ہیں خالی جگہ دیکھ کے چنانچہ مارشل لاء کی انتظامیہ نے یہ حکم جاری کیا کہ سینسر ہونے کے بعد جگہ خالی نہیں چھوڑی جا سکتی اس پہ آپ کو کوئی نہ کوئی دوسری خبر لگانی پڑے گی یہ پالیسیز انیس سو اٹھاسی تک جاری رہیں جنرل دیولک کے برسر اقتدار رہنے تک انیس سو اٹھاسی میں وہ جہاز کے ایک حادثے میں انتقال کر گئے جس کے بعد حکومت تبدیل ہوئی اور اسی دور میں جو کیئر ٹیکر حکومت تھی انیس سو اٹھاسی میں اس نے ایوب خان کے دور کا پریسینٹ پبلیکیشن آرڈیننس اس کو ریپیل کر کے اس کو منسوخ کر کے اس کی جگہ ایک نیا قانون آر پی پی او کے نام سے ہم اسے جانتے ہیں رجسٹریشن آف پبلیکیشن اینڈ پریس آرڈیننس وہ نافذ کیا جو پی پی او کے مقابلے میں آرڈیننس کے مقابلے میں بہت بہتر قانون تھا جس کے بعد اخبارات کو کچھ ریلیف ملا اور جتنی آزادی اظہار اس کے بعد میسر آئی وہ آزادی کے بعد سے 1988 تک پاکستان میں کبھی اخبارات کو میسر نہیں تھی البتہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس آزادی کو حاصل کرنے کے لیے سب سے زیادہ جستجو اور سب سے زیادہ جدوجہد پاکستان کے اخبار نویسوں نے کی اور ان کی یہ تمام جد جہد اور ان کی یہ ساری کوششیں پاکستان کی صحافت کی تاریخ کا ایک روشن باب ہے انیس کے بعد سے لے کے اور اکیسویں صدی تک جنرل پرویز مشرف کی حکومت تک پریس مقابلہ تن بہت آزاد ہے اس عرصے میں صرف ایک واقعہ ایسا ہوا جس پہ بار نویسوں کو اعتراض ہوا اور اے پی این ایس اور سی پی این ای نے بھی اعتراض کیا وہ نواز شریف وزیراعظم تھے دوسرے دور میں جب انیس سو ستانوے سے نائنٹین نائنٹی سیون سے نائنٹین نائن تک وہ وزیراعظم رہے تھے دوسری بار اس دور میں جن پبلیکیشنس سے ان کے کچھ اختلافات ہوئے جنگ پبلیکیشنس کے انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم اپنے اخبارات سے تقریباً بائیس اخبار نویسوں کو نکال دیں جو حکومت کو اس وقت کی ناپسند تھے اور جب انہوں نے اس سے انکار کیا تو ان کے خلاف مختلف کیسز بنائے گئے اور ان کو تن کرنے کی پالیسی اپنائی گئی جس میں ایک بغاوت کا کیس بھی شامل تھا ایک نظم شائع کرنے پر بغاوت کا کیس بنا اور ان کے کاغذ کا کوٹا کم کیا گیا ان کے اشتہارات کم کیے گئے اور ان پہ انکم ٹیکس اور کسٹم ڈیوٹی کی پچھلے بقایا جات بہت سے نکال کے پریشر ڈالا گیا بعد ہزام بارہ اکتوبر انیس سو کو جنرل پرویز مشرف نے اقتدار سنبھال لیا اور نواز شریف حکومت پارلیمنٹ سینٹ یہ سب برخاست کر دیے گئے تحلیل کر دیے گئے پریس کو جو آزادی انیس سو اٹھاسی میں ملی تھی وہ جنرل پرویز مشرف کے اقتدار سنبھالنے کے بعد بھی قائم رہی اور اسی عرصے میں بہت سے نئے ٹیلی ویژن چینلز بھی وجود میں آئے پاکستان میں پرائیویٹ اور بہت سے نئے ایف ایم ریڈیو کے لائسنس بھی جاری کیے گئے جن کی تفصیل ہم ریڈیو اور ٹیلی ویژن پہ جب بات کریں گے تو اس میں کریں گے لیکن یہاں میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ٹیلی ویژن کے بہت سے چینل آ جانے کی وجہ سے اور ملک میں سیٹلائٹ کمیونیکیشن کے عام ہو جانے کی وجہ سے جو کیبل کے ذریعے سے اب تقریبا شہر کے ہر گھر میں پہنچتے ہیں لوگوں کو معلومات بہت زیادہ میسر آنے لگی اور ان کے پاس چوائس بڑھ گیا خبریں سننے کا تجزیے سننے کا تفریح کا اس کے اثرات بھی اخبارات پر پڑے اور اخبارات کی آزادی کو کم کرنا یا اس پہ پابندیاں لگانا ممکن نہیں رہا کیونکہ جتنے ذرائع اب میسر ہیں لوگوں کو خبریں حاصل کرنے کے وہ اس سے پہلے کبھی نہیں تھے یعنی انیس سو سے لے کے اور دو ہزار پانچ تک اب اتنے آلٹرنیٹ ذرائع خبروں کے میسر ہیں اور جن میں وقت کے ساتھ ساتھ آئندہ بھی اضافہ ہوتا جائے گا کہ کسی ایک ذریعے پر پابندی لگا دینے سے کسی بھی حکمران کا وہ مقصد پورا نہیں ہوتا جو پہلے زمانے میں یہ مقصد حکمران حاصل کیا کرتے تھے کہ لوگوں سے کچھ معلومات اپنی پرفارمنس کے حوالے سے جس کو وہ اچھا نہیں سمجھتے تھے وہ روک لیں لوگوں تک نہ پہنچنے دیں اب یہ ممکن نہیں رہا کیونکہ لوگوں کے پاس آلٹرنیٹ ذرائع بہت سے موجود ہیں یہاں اب ایک اور مسئلہ درپیش ہے جو اتنا ہی اہم ہے جتنا آزادی اظہار کا مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ ہے معلومات حاصل کرنے کا حق جس کو انگریزی میں ہم رائٹ ٹو نو کہتے ہیں یا انگریزی میں اس کو ایکسس ٹو انفارمیشن کہتے جمہوری معاشروں میں یہ حق تسلیم کیا جاتا ہے ہر شخص کا آزاد باشے میں کہ اس کو مکمل معلومات حاصل کرنے کا ہر مسئلے پہ جس مسئلے پہ جس ایشو پہ وہ چاہے وہ مکمل معلومات حاصل کرنے کا حق رکھتا ہے اور حکومت کو اس سے کچھ چھپانے کا حق حاصل نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا مجھے یقین ہے یقیناً یاد ہے آپ کو ابتدا میں جب میس میڈیا پہ گفتگو شروع کی تھی ہم نے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہندوستان پاکستان میں بر صغیر میں شخصی حکومت ہوا کرتی تھی بادشاہت ہوا کرتی تھی تو اس وقت بادشاہ نے اپنی معلومات کے لیے رپورٹرس کا یا وقع نویس کا تقرر کیا ہوتا تھا تمام اہم علاقوں میں جو بادشاہ کو روز مرہ کی بنیاد پر تمام اہم واقعات کی اطلاع لکھ کے دیا کرتے تھے گھڑ سوار دستے بڑی تیزی سے وہ اطلاعات بادشاہ تک پہنچاتے تھے اور بادشاہ ان اطلاعات سے اپنی علاقے میں جہاں وہ حکمران ہوتا تھا وہاں کیا ہو رہا ہے لوگ کیا سوچ رہے ہیں کیا رییکشن ہے لوگوں کا اس کی پالیسیز کے بارے میں اس کے بارے میں ساری معلومات حاصل کرتا تھا دوسرا محکمہ جو بادشاہوں نے بنایا ہوتا تھا وہ خفیہ نویس کا ہوتا تھا جن کا کام یہ تھا کہ وہ بادشاہ کے مقرر کردہ جو حکام ہوتے تھے اسٹیٹ فنکشنریز ہوتے تھے ان کی کارکردگی کی اطلاع خفیہ طریقے سے بادشاہ کو دیتے تھے رپورٹر یا بقایا نویس نون ہوتے تھے نظر آتے تھے سب جانتے تھے کہ یہ رپورٹر ہے خفیہ نویس خفیہ ہوتے تھے ان کو لوگ پہچانتے نہیں تھے وہ آج کے دور کی موجودہ دور کی سیکرٹ سروس سے آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں انہیں وہ خفیہ طریقے سے بادشاہ کے جو مقرر کردہ چھوٹے حاکم ہوتے تھے ان کی کارکردگی اور ان کے کردار اور ان کی مختلف ایکٹیویٹیز کے بارے میں بادشاہ کو اطلاع دیا کرتے تھے یہ معلومات حکمران کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں اور اچھی حکومت اچھی حکمرانی جس کو ہم انگریزی میں گڈ گورننس کہتے ہیں وہ اسی صورت ممکن ہے جب حکمران کو یہ معلوم ہو کہ اس کے علاقے میں جہاں وہ حکمران ہے لوگوں کی کیا حالت ہے لوگ کیا کر رہے ہیں کیا سوچ رہے ہیں ان کا رد عمل کیا ہے مختلف پہ پالیسیز کے بارے میں اور مختلف مسائل کے بارے میں یہ جب تک معلوم نہ ہو حکمران اچھا حکمران نہیں ہوتا آج کے دور میں جسے ہم جمہوریت کا دور کہتے ہیں موجودہ دور عوام کی حکمرانی کا دور سمجھا جاتا ہے لہذا جو معلومات پہلے بادشاہ کے لیے ضروری ہوتی تھی اب وہ معلومات عوام کے لیے ضروری سمجھے جانے لگی کسی بھی جمہوری معاشرے میں یہ ضروری ہے کہ عوام جو خود حکمران ہیں اپنے کیونکہ پالیسیاں ان کی مرضی کے مطابق بنتی ہیں جمہوری معاشرے میں اس لیے ان کو وہ تمام واقعات اور حالات معلوم ہوں جو ان کے ملک میں یا ان کے ملک سے باہر ان سے متعلق رونما ہو رہے ہیں اس وجہ سے معلومات حاصل کرنے کا حق جو ہے اس کو مسلم تسلیم کیا گیا ہے کسی بھی جمہوری معاشرے میں اس سلسلے میں آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یوناٹیڈ نیشنز نے انیس سو میں نائنٹین فورٹی ایٹ کا جو ہیومن رائٹس کا چارٹر تھا انسانی حقوق کا اس کی کلوز نائنٹین میں یہ طے کیا تھا کہ تمام لوگوں کو اپنے اظہار کا اپنی رائے کے اظہار کا اپنی اپینین بنانے کا اور اوپینین منتخب کرنے کا حق حاصل ہے کسی بھی آزاد مملکت نے اور اس کے ساتھ ہی یہ کہا گیا تھا کہ رائٹ ٹو ایکسپریس انکلوڈس رائٹ ٹو نو آلسو کیونکہ آپ ایکسپریس اس وقت کر سکیں گے اچھی طرح اپنی رائے کو جب آپ کو اس ایشو کے بارے میں جس پہ آپ اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں مکمل معلومات حاصل ہوں گی اگر معلومات حاصل نہ ہوں تو پھر رائے کا اظہار جو ہے وہ بےمانی ہو جاتا انیس سو اڑتالیس کے اس چارٹر کے بعد انیس سو چھیاسٹھ میں ایک گورننٹ اپروو کیا یوناٹیڈ نیشنس کی جنرل اسمبلی نے نائنٹین سکسٹی سکس میں وہ بھی آرٹیکل نائنٹین ہے اس گورننٹ کا اس میں خاص طور پہ رائٹ ٹو نو اور ایکسس ٹو انفارمیشن کو عوام کا آزاد ملک کے آزاد اسٹیٹ کے عوام کا مسلمہ حق تسلیم کیا گیا اور اس کو کانسٹیٹیوشنل گارنٹی بتایا گیا پاکستان میں 2002 تک یہ حق تسلیم نہیں کیا گیا تھا پاکستان کے آئین میں کلوز 19 میں فریڈم آف ایکسپریشن کا ذکر موجود ہے لیکن اور اسی کے ساتھ فریڈم آف ایکسپریشن کے ساتھ ہی فریڈم آف پریس کا ذکر بھی ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن ٹو دا پیپل اینڈ فریڈم آف پریس ول بی اویلیبل کانسٹیٹیوشنلی لیکن اس کے ساتھ ہی پرووائڈیڈ کہہ کے آگے یہ کہا گیا ہے کہ ایسی صورت میں جب کوئی اطلاع اسٹیٹ کے مفاد کے خلاف ہو یا جس اطلاع سے جس تحریر سے جس تقریر سے پاکستان کے خارجہ تعلقات کسی ملک سے خراب ہونے کا اندیشہ ہو یا کوئی چیز اسلام کے خلاف سمجھی جائے یا اخلاقیات کے خلاف کوئی چیز اور پاکستان کے کلچر کے خلاف ہو اس کے اظہار کی اور اس کی تحریر کی اور اس کی تقریر کی اجازت نہیں ہوگی یہ جتنے کنڈیشنز لگائی گئی پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں یہ سب بہت مدہم ہیں ویگ ہیں. ان کی تفصیل نہیں ہے کہ پاکستان کی اسٹیٹ کے خلاف کون سی چیز ہوگی کس کو آپ کہیں گے یہ کسی بھی حکومت کا کسی بھی حکمران کی یا کسی بھی اسٹیبلشمنٹ کے کسی ممبر کی مرضی ہے وہ کسی چیز کو ڈکلیئر کر سکتا ہے کہ یہ اسٹیٹ کے خلاف یا اسلام کے خلاف کس چیز کو آپ قرار دیں گے یہ بھی بڑا مبہم سا ایک فکرہ ہے کسی بھی چیز کو کسی کے نزدیک کوئی چیز خلاف ہو سکتی ہے مذہب کے کسی کے نزدیک کوئی چیز خلاف ہو سکتی ہے انٹرپٹیشن کی بات ہے اسی طرح غیر ملکوں سے تعلقات خراب ہونا یہ اگر کوئی جائز اطلاع ہے تو اسے اس بنیاد پر روکنا کہ اس سے کسی دوسری طاقت سے دوسرے ملک سے آپ کے تعلقات خراب ہوں گے پاکستان کے عوام کو محروم رکھنا یہ یقیناً کوئی اچھی کنڈیشن نہیں عائد کی گئی یہاں میں آپ کی دلچسپی کے لیے بتا دوں کہ ایک زمانہ تھا جب ایران پر رضا شاہ پہلوی بادشاہت کرتے تھے اور پاکستان کے تمام حکمرانوں سے ان کے تعلقات بہت قریبی تھے کیونکہ پاکستان اور ایران دونوں امریکی کی کیمپ میں تھے اور پاکستان کے تمام حکمران اور رضا شاہ پہلوی خود امریکہ کے تمام جتنی انتظامیائیں آئیں پاکستان بننے کے بعد سے ان کے بہت قریب رہے ہمیشہ آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا کہ انیس سو ترپن میں ایران کے عوام نے اپنے بادشاہ کے خلاف بغاوت کر کے بادشاہت ختم کر دی تھی اور رضا شاہ پہلوی کو ایران سے بھاگنا پڑا تھا ڈاکٹر مصدق پرائم منسٹر بنے تھے انہوں نے ٹیک اوور کیا تھا ایز پرائم منسٹر تو امریکہ نے ملٹری ایکشن کے ذریعے سے مصدق حکومت کو ختم کر کے دوبارہ رضا شاہ پہلوی کو بادشاہ بنایا تھا اتنے قریب تھے وہ پاکستان کے حکمرانوں کے بھی بہت قریب تھے بہت دوستی تھی ایک مثالی دوستی سمجھی جاتی تھی ایران سے اس دور میں پاکستان کی تو پاکستان کے اخبارات کو یہ آرڈر تھا حکومت کی طرف سے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ اور پبلک رلیشن ڈپارٹمنٹ کے ذریعے سے یہ پریس ایڈوائس جاری ہوتی تھی کہ رضا شاہ پہلوی کے نام کے ساتھ شہنشاہ ایران کا لاحقہ لگایا جائے اگر کوئی اخبار کوئی اخبار نویس صرف شاہ ایران لکھتا تھا یا ایران کا حکمران لکھتا تھا تو اس پہ حکومت کو اعتراض ہوتا تھا اور وہ یہ کہتے تھے کہ آپ شہنشاہ ایران کا لفظ استعمال کریں شہنشاہ کہنا ضروری تھا ایران کے جو لوگ بادشاہت کے خلاف تھے ایران میں وہ پاکستان کے اخبار نویسوں سے یہ کہا کرتے تھے اس دور میں کہ ہم ان سے نجات حاصل کرنا چاہ رہے ہیں بادشاہ سلامت سے اپنے اور آپ ان کو شہنشاہ بنانے پہ بزد ہیں اور مستقل شہنشاہ کہتے ہیں آپ انہیں تو یہ غیر ملکی طاقتوں کا اس طرح سے انٹرپریٹ کیا جاتا ہے کہ اگر آپ شہنشاہ نہیں لکھیں گے تو تعلقات خراب ہو جائیں گے لہذا آپ کو شہنشاہ لکھنا ضروری ہے یہ بھی فریڈم آف ایکسپریشن کے خلاف اس کو انیس کے آئین میں باقاعدہ تحفظ مہیا کر دیا گیا کنڈیشنز لگا کے فریڈم آف ایکسپریشن پہ اور فریڈم آف پریس پہ جس کی وجہ سے جو آرٹیکل نائنٹین ہے یوناٹیڈ نیشنز کے چارٹر کا اور کورننٹ کا آرٹیکل نائنٹین ہے یوناٹیڈ نیشنز کا یہ دونوں بےمانی ہو جاتے ہیں پاکستان کے عوام کے لیے جب نواز شریف کی دوسری حکومت برخاست ہوئی تھی اس کے بعد جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی تھی ملک معراج خالد وزیر بنے تھے تین مہینے کے لیے تو اس حکومت نے اس کے انفارمیشن منسٹر تھے جاوید جبار جو ایک ماہر ابلاغیات ہیں کمیونیکیشن کے ایکسپرٹ سمجھے جاتے تو ان کی منسٹری نے ایک آرڈیننس نافذ کیا تھا رائٹ ٹو نو کا اگرچہ بعض حلقوں کا یہ خیال تھا جو مطالبہ کرتے ہیں پاکستان میں ایکسس ٹو انفارمیشن کی کانسٹیٹیوشنل گارنٹی کا کہ اس آرڈیننس میں بہت سی خامیاں تھیں مگر وہ ایک اچھی بگننگ تھی لیکن بعد میں جو حکومت آئی اس نے اس کو اسمبلی میں پیش نہیں کیا اور وہ آرڈیننس جو تھا وہ اپنی موت خود ہی مر گیا میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے ایک سبق میں کہ اگر آرڈیننس کو اسمبلی سے منظور نہ کرایا جائے اگر فیڈرل گورنمنٹ کا جاری کردہ آرڈیننس ہے تو نیشنل اسمبلی کو اپروو کرنا ہوتا ہے اگر پروونشل گورنمنٹ کا آرڈیننس ہے تو اس کو پروونشل اسمبلی کو اپروو کرنا ہوتا ہے تو وہ قانون بنتا ہے ورنہ آرڈیننس لیپس ہو جاتا ہے تو وہ بھی لیپس ہو گیا تھا دو تین میں ایک آرڈیننس جاری کیا اب رائٹ ٹو نو کا جنرل پرویز مشرف کی انتظامی اس پہ بھی کچھ اعتراضات ہیں کچھ پروسیجر مشکل ہے معلومات حاصل کرنے کا مگر پھر یہی کہا جا سکتا ہے کہ اٹس اے گڈ بگنگ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی کیوں ضرورت ہے کسی جمہوری معاشرے میں رائٹ ٹو نو کی یا ایکس ٹو انفارمیشن کی کسی بھی جمہوریت کے لیے دو پرنسپل بہت اہم سمجھے جاتے ہیں ایک اکاؤنٹیبلٹی کا اور ایک میس میڈیا کے مرر آف دا سوسائٹی ہونے کا آپ کو یاد ہوگا ہم نے ڈسکس کیا تھا یہاں کہ میس میڈیا کے دو بڑے فنکشن ہیں ٹو ایکٹ ایز واچ ڈاگ کا کام کرنا عوام کے مفادات کے لیے اور ٹو ایکٹ ایز میرر آف دا سوسائٹی سوسائٹی کو ریفلیکٹ کرنا کہ سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے یہ اس وقت تک صحیح تصویر نہیں پیش کر سکتا میس میڈیا جب تک میڈیا پرسنس کو معلومات حاصل کرنے کا حق حاصل نہ ہو آئی نہیں کہ وہ کسی بھی مسئلے کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کر سکیں تب وہ لوگوں کو باخبر رکھ سکتے ہیں اور لوگ پھر باخبر ہونے کے بعد اس مسئلے پہ اپنی اپینین کا اظہار کر سکتے ہیں اور پھر حکومت عوام کی اوپینین کے پیش نظر کسی پالیسی کو اختیار کر سکتی ہے یہ گڈ گورننس کے لیے ضروری ہے اچھی حکمرانی تبھی ممکن ہے اور جمہوریت میں اچھی حکمرانی وہ ہے جو ول آف دا پیپل کے مطابق ہو عوام کی خواہشات کے مطابق اگر حکومت چل رہی ہے تو وہ اچھی حکمرانی ہے اور اکاؤنٹیبلٹی حکمرانوں کی سیاستدانوں کی سیاسی پارٹیوں کی سرکاری افسران کی سرکاری ملازمین کی کہ ان کو عوام کے سامنے جواب دہ سمجھا گیا ہے اور اکاؤنٹیبلٹی اس صورت پاسبل ہے جب پالیسی میکنگ اور حکمرانی ٹرانسپیرنٹ ہو شفاف ہو نظر آئے کہ کوئی فیصلہ کیوں کیا ہے کسی حکومت نے کسی حکمران نے ٹرانسپرنسی اس وقت تک ممکن نہیں ہے حکومت میں جب تک کہ رائٹ ٹو نو کانسٹیٹیوشنل گارنٹی نہ ہو لوگوں پاکستان میں اور دنیا کے بہت سے تیسری دنیا کے ایسے ممالک ہیں تھرڈ ورلڈ کنٹریز انڈر ڈیولپ سوسائٹیز جہاں معلومات حاصل کرنے کا آئینی حق لوگوں کو حاصل نہیں ہے وہاں معاملات کو خفیہ رکھا جاتا ہے چپا لیا جاتا ہے جس کو ہم ٹیکنیکل ٹرمس میں में ٹرمس میں کلچر آف سیکریسی کہتے ہیں ہم نے یہ کلچر آف سیکریسی پاکستان میں اپنے سامراجی حکمرانوں سے انگریز حکمرانوں سے ورثے میں پایا تھا اور اس کو ہم نے کنٹینیو رکھا پاکستان میں وہ تمام معاملات جن کا اثر معاشرے پر پڑتا ہے جن کا اثر عوام پہ پڑتا ہے جن کا اثر حکومت کی پالیسیوں پہ پڑتا ہے عوام سے پوشیدہ رکھے گئے یہ کلچر ہم نے اپنے بیرونی جو آقا تھے ہمارے حکمران تھے جنہوں نے دو سو سال تک بعض علاقوں پہ اور بعض پہ سو سال تک حکومت کی ان سے ورثے میں پایا تھا اور کیونکہ وہ سامراجی حکومت تھی اور متحدہ ہندوستان کے عوام غلام تھے اس لیے وہ ضروری نہیں سمجھتے تھے کہ وہ عوام کو مکمل طور پہ باخبر رکھیں کہ کوئی پالیسی کیوں بنائی گئی ہے یا حالات کیا ہیں لیکن آزاد پاکستان میں ایک جمہوری معاشرے میں یہ بہت ضروری تھا کہ عوام کو صحیح سوچ اپنانے کے لیے اور ان کو اپنی رائے بہتر طریقے سے قائم کرنے کے لیے تمام تفصیلات بتائی جائیں مختلف اہم واقعات کی اب اگر ایک نظر آپ پاکستان کی تاریخ پہ ڈالیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ کتنے اہم واقعات ایسے گزر گئے جن کے بارے میں پاکستان کے عوام کو کچھ پتا نہیں لگ سکا کہ کون اس کا ریسپانسبل ہے اور اگر پتا نہیں لگ سکا ریسپانسبلٹی کا تو پھر اکاؤنٹبلٹی کیسے ہو سکتی پھر جواب دہی کے لیے کیسے کس سے کہا جائے جب یہی نہ پتا ہو کہ ریسپانسبل کون ہے کسی غلطی کا یا کسی بے قاعدگی کا پہلے دن سے لیجئے آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک لیسن میں بہت تفصیل سے بات کی تھی کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی گیارہ اگست انیس سو کی تقریر کو سینسر کرنے کی کوشش کی گئی اور یہ پریس ایڈوائس جاری ہوئی اخبارات کو کہ اس تقریر کا فل ٹیکسٹ اخبارات میں شائع نہ کیا جائے کچھ لوگوں نے اسٹینڈ لیا پاکستان کے عوام کو یہ تفصیل اس وقت بھی معلوم نہیں ہوئی کہ کون لوگ تھے جنہوں نے اس کو سینسر کرنے کی کوشش کی اور آج بھی تاریخی حوالے سے بھی یہ معلوم نہیں ہے تاریخ مکمل نہیں ہے جب تک یہ پتا نہ ہو کہ اسٹیبلشمنٹ میں وہ کون لوگ تھے جنہوں نے بانی پاکستان کے خیالات کو سینسر کرنے کی کوشش کی اگر یہ معلوم ہو جائے لوگوں کو تو پھر ایک تو تاریخی واقعات صحیح تناظر میں لوگوں کے سامنے ہوں گے دوسرے انہیں پتا رہے گا کہ کون شخص کون سی شخصیت کہاں کھڑی ہے پاکستان کی سیاست میں یا پاکستان کی انتظامیہ میں ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ نے اگر یہ فیصلہ کیا کہ اس تقریر کو سینسر کر دیا جائے تو اس نے اپنے طور پہ نہیں کیا ہوگا اس کو کسی نے ہدایت دی ہوگی سیاست میں موجود لوگوں میں سے کسی نے ہدایت دی ہوگی تو عوام کو یہ پتا ہونا ضروری ہے کہ کون لوگ تھے جنہوں نے بانی پاکستان کے خیالات کو سینسر کرنے کی کوشش کی لیکن نہ صرف یہ کہ اس وقت پتہ نہیں تھا ہماری تاریخ میں آج بھی یہ چیز موجود نہیں ہے کیونکہ تاریخ تو ان معلومات سے جمع کی جاتی ہے جو معلومات کاغذات میں کہیں دفن ہوتی ہیں جو کہیں خفیہ فائلوں میں ہوتی ہیں تاریخ دان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اس سے نکالے اور وہ خفیہ فائلوں میں سے اس وقت نکال سکتا ہے جب اس کو آئینی لحاظ سے یہ حق حاصل ہو کہ وہ یہ کہہ سکے کہ مجھے فلاں فائل سے یہ معلومات درکار ہیں پھر حکومت پابند ہوتی ہے کہ اسے وہ معلومات مہیا کرے اور اگر نہ ہو نہ مہیا کرے وہ تو جن ملکوں میں جن ریاستوں میں رائٹ ٹو نو کانسٹیٹیوشنل گارنٹی ہوتی ہے وہاں معلومات حاصل کرنے کا خواہش مند عدالت میں جا کے بھی عدالت کے ذریعے سے وہ معلومات حاصل کر سکتا ہے مگر پاکستان کی تاریخ اس مسئلے پہ خاموش ہے جو بہت اہم مسئلہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے خیالات کو سینسر کرنے کی کوشش کس نے کی اور کس کے حکم پر یہ آرڈر جاری کیا گیا دوسرا اہم مسئلہ تاریخ میں آپ نے پڑھا ہوگا بہت معمولی سا ذکر ہے کہ پاکستان کی آزادی کے بعد پاکستان کے وزیراعظم کو ذیاقت علی خان کو سوویت یونین سابق سوویت یونین کی طرف سے انویٹیشن آیا کہ آپ سرکاری دورہ کریں روس کا انہوں نے اس انویٹیشن کو نظر انداز کیا اور تاریخی اطلاع کے مطابق بعض ریسرچر کے کہنے کے مطابق انہوں نے امریکہ سے اپنے لیے دعوت نامہ منگوانے کا انتظام کیا اور روس کو نظر انداز کر کے امریکہ چلے گئے اور اس طرح پاکستان امریکی کی کیمپ میں شامل ہو گیا جبکہ دوسری سپر پاور ہمارے بالکل قریب نیکسٹ ڈور نیبر کے طور پہ موجود تھی وہ ہم سے دوستی کی خواہش مند تھی ہم نے اس کو نظر انداز کیا کس بنیاد پہ نظر انداز کیا یہ عوام کا حق ہے عوام کا حق تھا اس وقت کہ انہیں بتایا جائے کہ کیا آرگومینٹس ہیں کہ ہم سوویت یونین کے مقابلے میں امریکہ کی دوستی کو جو 5 سات ہزار میل دور ہے ترجیح دے رہے ہیں اور ہم کیوں روس سے نارمل تعلقات قائم کرنے سے ہچکچا رہے ہیں جس کا ہمیں بہت سا خمیازہ بات میں بھگتنا پڑا یہ ہمیں معلوم نہیں انیس سو چون میں پاکستان کے گورنر جنرل ملک غلام محمد نے ملک غلام محمد فائنانس سروس کے بیوروکریٹ تھے پہلی بات تو یہی معلوم نہیں ہے لوگوں کو کہ ایک بیوروکریٹ سیاست میں کیسے آ گیا ایک سرکاری ملازم فائنانس سروس کا آدمی سیاست میں آ کے گورنر جنرل کیسے بن گیا اس کو گورنر جنرل کے عہدے تک پہنچانے والے عناصر کون سے تھے نہ اس وقت پتا تھا عوام کو نہ تاریخ آج بتاتی ہے سب خاموش ہیں اس میں کہ ہو اس کے بعد انہوں نے ملا غلام محمد نے انیس سو چون کی کابینہ میں اپنی دو بیوروکریٹ اور لے لیے جنرل ایوب کو جو کمانڈر ان تھے پاکستانی فوجوں کے انہوں نے ڈیفنس منسٹر لے لیا جو وائلیشن تھی تمام روایات کی اور قانون کی کہ ایک سرکاری ملازم جو ہے وہ سیاسی عہدے پہ انہوں نے تعینات کر دیا ایک بابردی آدمی جو کمانڈر چیف آف فوجوں کا وہ کابینہ کے اجلاس میں بیٹھتا ہے اور سیاسی فیصلے کرتا ہے کیونکہ کابینہ تو سیاسی کابینہ تو سیاسی فیصلے کرتی اور دوسرا بیوروکریٹ جو قائد اعظم کی زندگی تک کیبنیٹ سیکرٹری بھی رہے تھے چودھری محمد علی ان کو فائنانس منسٹر لے لیا گیا ان کا بھی سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا سیاستدار نہیں تھے بیوروکریٹ تھے یہ کیوں ہوا تاریخ اس پہ خاموش ہے بعد جب ون یونٹ بنایا گیا مغربی پاکستان کے چارے صوبوں کو ملا کے تاکہ ثابت مشرقی پاکستان کو ان کی آبادی کے لحاظ سے چھپن فیصد نمائندگی نہ دینی پڑے پیریٹی کی بنیاد پہ مساوی ریپرزنٹیشن کی بنیاد پہ آئین بنا لیا جائے اس لیے ون یونٹ بنایا گیا جس کو نہ تو مغربی پاکستان کے صوبوں نے پسند کیا اور نہ مشرقی پاکستان کے عوام نے پسند کیا لیکن پیریٹی کی یہ پالیسی اپنا لی گئی کس کا ایڈیا تھا یہ کون تھا جو یہ نہیں چاہتا تھا کہ مشرقی پاکستان کے عوام کو ان کی آبادی کے لحاظ سے ریپرزینٹیشن دی جائے کون خلاف تھا مشرقی پاکستان کے عوام آخر کسی نے تو یہ آئیڈیا دیا ہوگا کہ پیریٹی کی بنیاد پہ ریپرزنٹیشن دے دی جائے اور مشرقی پاکستان کی جو اکثریت ہے اس کو کم کر کے مساوی ریپرزنٹیشن میں تبدیل کر دیا جائے یہ بھی معلوم نہیں ہے اس کے اثرات بڑی دور تک پڑے اور یہاں سے جو ابتدا ہوئی تھی وہ بنگلہ دیش بننے تک چلے گئے حالات اسی طرح جب اردو کو قومی زبان بنایا گیا انیس سو میں تو بنگال نے یہ مطالبہ کیا کہ چھپن فیصد آبادی کی مادری زبان بنگالی ہے لہذا اردو کے ساتھ ساتھ بنگالی کو بھی دوسری قومی زبان بنا دیا جائے انیس سو چون تک نائنٹین ففٹی فور تک یہ مطالبہ تسلیم نہیں کیا گیا جلوس نکلے ایجیٹیشن ہوئی سات سال تک فائرنگ ہوئی لاٹھی چارج ہوئے ٹی آر گیس ہوئی اور ڈھاکہ یونیورسٹی میں شہید مینار بن گیا ان کی یاد میں جو اس موومنٹ میں مارے گئے کس نے ریزسٹ کیا کون تھے جنہوں نے نہیں بننے دیا بنگالی کو سات سال تک دوسری قومی زبان اور الٹیمیٹلی بنایا گیا مگر ایک بہت بڑی بدمزگی کے بعد ایک قلیج دونوں کے درمیان حائل ہو جانے کے بعد نفرت کی ابتدا ہو جانے کے بعد اکاؤنٹبلٹی کی ضرورت ہے مگر کون کرے گا اکاؤنٹبلٹی اگر یہی نہیں پتا کہ ہو واج ریسپانسبل فار دیٹ ذمہ داری پہلے فکس کریں اس کے بعد اس کی اکاؤنٹیبلٹی ممکن ہے ٹرانسپیرنسی از ایبسنٹ کہ یہ فیصلہ کس نے کیا آخر کوئی تو ہوگا جس نے یہ فیصلہ کیا یا آئیڈیا دیا کہ مساوی ریپرزینٹیشن دے دو دونوں 1962 میں ہندوستان اور چین کی لڑائی ہوئی اور ہندوستان بہت زیادہ دباؤ میں آیا چین کے امریکہ نے اور روس نے دونوں نے ہندوستان کی مدد کی پاکستان نے پروٹیسٹ کیا اس مدد مدد پہ امریکہ سے اور کہا کہ ہم آپ کے اتحادی ہیں ہم آپ کے دوست ہیں آپ ہمارے دشمن نمبر ایک کو مدد کر رہے ہیں امریکہ نے اسے نظر انداز کیا ہندوستان نے امریکی صدر سے یہ کہا کہ ہمیں یہ خدشہ ہے کہ پاکستان میں کچھ ایلیمنٹ اس موقع سے فائدہ اٹھا کے کشمیر میں گڑبڑ کرنے کی کوشش کریں گے اور کشمیر پہ قبضہ کر لیں گے ان کا خیال بالکل صحیح تھا اس وقت پاکستان کے لیے بہت آسان تھا کشمیر پہ قبضہ کرنا امریکی صدر نے جان ایف کینیڈی صدر تھے پاکستان کے مارشل ایڈمنسٹریٹر ایوب خان کو قائل کیا کہ وہ کشمیر میں کوئی گڑبڑ نہ کریں جب تک ہندوستان اور چین کی جنگ جاری انہوں نے مان لی یہ بات کیا کہا امریکی صدر نے کیا دباؤ ڈالا کیا دھمکی دی عوام اس سے بے خبر ہیں بہت اہم واقعہ تھا بہت آسان تھا اس وقت کشمیر پہ پاکستان کے لیے قبضہ کرنا وہ موقع ہاتھ سے جاتا رہا کس دھمکی کی بنیاد پہ یا کس ایشورنس کی بنیاد پہ کیا کہا تھا امریکی صدر نے پاکستان کے مارشل ایڈمنسٹریٹر سے کہ انہوں نے ان کی بات تسلیم کر لی عوام کا حق تھا کہ انہیں پتہ لگتا تاریخ کا مطالبہ ہے کہ یہ تاریخ میں درج کیا جائے اگر پاکستان کی صحیح تاریخ لکھی جائے تو کیوں ایوب خان نے بات ان کی تسلیم کر لی تھی اور چلتے جائیں آپ بے شمار واقعات آپ کو ملیں گے مشرق پاکستان کا کرائسس کیسے ہوا مشرق پاکستان کے بارے میں ہمیشہ جب بھی وہ یہ کہتے تھے بنگالی جب وہ ہمارے ساتھ تھا مشرق پاکستان تو بنگال ہمیشہ یہ کہا کرتا تھا پاکستان کی حکومت سے عوام وہاں کے کہتے تھے کہ آپ نے ہمارے ڈیفنس کو نظر انداز کیا ہوا ہے تو اس کا جواب ہمارے حکمران یہ دیا کرتے تھے کہ ڈیفنس آف ایسٹ پاکستان لائز ان ویسٹ پاکستان کا کہنا یہ تھا کہ ویسٹ پاکستان ہندوستان سے جنگ کے لیے زیادہ مناسب علاقہ ہے ٹرین اچھی ہے حالات بہتر ہیں تو اگر ہندوستان مشرقی پاکستان پہ حملہ کرے گا تو ہم مغربی پاکستان سے ایڈوانس کر کے اس سے نیگوسی کے ذریعے معاملات طے کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں اس کو انہوں نے نام دیا تھا پالیسی کا کہ ڈیفینس آف ایس پاکستان لائز ان ویسٹ پاکستان انیس سو اکہتر کی جنگ ہوئی تیرہ دن جنگ جاری رہی ہندوستان سے مغربی پاکستان سے وہ اٹیک نہیں ہوا جس کی کہ نوید سنائی جاتی تھی مشرق پاکستان کے لوگ کیوں نہیں ہوا اس کا جواب عوام کے پاس نہیں ہے کیونکہ انہیں نہیں بتایا گیا شکست کے بعد جو پیپلز پارٹی کی حکومت نے انکوائری کمیٹی بنائی تھی انکوائری کمیشن بنایا تھا جوڈیشل کمیشن حمود الرحمان کمیشن اس کی رپورٹ ان حالات پر روشنی ڈال سکتی تھی اسے چونتیس سال تک خفیہ رکھا گیا لوگوں کو یہ پتہ نہیں لگا کہ اس رپورٹ میں جو تین سو ساڑھے تین سو لوگوں نے بیانات دیے ہیں گواہ کے طور پہ پیش ہو کے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے یہ وہ لوگ تھے جو براہ راست انوالو تھے ان تمام حالات میں جنگ میں جنگ سے پہلے کے کرائس میں اور شکست کے کرائس میں یہ لوگ براہ راست انوالو تھے ان سب کے بیانات اس رپورٹ میں شامل تھے عوام تک وہ بات نہیں پہنچی کہ ان کا کیا ورژن ہے جو لوگ ریسپانسبل تھے اس ڈبیکل کے حصہ نہیں گئے تو پھر اکاؤنٹبلٹی کیسی آپ کس کی جواب دہی کریں گے جب یہی نہیں پتا کہ ریسپونسبل کون ہے جنرل یا, یا اکیلے تو پالیسی ساز نہیں تھے کچھ اور لوگ بھی ہوں گے ان کے مشیر بھی ہوں گے ان کے ایڈوائزرز بھی ہوں گے ان کے وزیر بھی ہوں گے ان کے سٹریٹیجسٹس بھی ہوں گے وہ لوگ کون تھے کس نے کیا مشورہ دیا جو جمہوری ملک ہوتے ہیں ان میں بہت جلد ایسے واقعات کے بعد جو تحقیقات ہوتی ہے وہ پبلک کر دی جاتی ہے اور لوگوں کو بتا دیا جاتا ہے کہ کون ریسپانسبل ہیں اور حالات کس وجہ سے ایسے ہوئے تھے آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک ایسی تحقیقات کا ذکر کیا تھا آپ سے کہ ویتن میں جب امریکہ کو شکست ہوئی تھی تو ان کے ڈیفینس ڈپارٹمنٹ نے پینٹاگون نے ایک تحقیق کی تھی شکست کی وجوہات پہ اور اسے پبلک کر دیا تھا عوام کو بتا دیا تھا کہ ہمارے خیال میں ہماری ریسرچ کے مطابق یہ وجوہ تھیں جن کی بنیاد پہ جن کی وجہ سے ہمیں شکست ہوئی اب یہ کام عوام کا ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ ان وجوہ کا ذمہ دار کون تھا جیسے آج کل 2004 2005 چار پانچ تین میں عراق پہ حملے کے بعد امریکی اخبارات میں یہ خبریں شائع ہوئی تصویریں شائع ہوئیں کہ کچھ امریکی کمانڈر امریکی سپاہی امریکی افسران فوج کے عراقی جنگی قیدیوں کے ساتھ ناربا سلوک کر رہے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس فوراً شروع ہوا اور عراق کے تمام سینئر کمانڈرز کو عوام کے نمائندوں سینٹ اور کانگریس کی کمیٹیوں کے سامنے پیش ہو کے یہ بتانا پڑا کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے کون ریسپانسبل ہے اس کا کچھ لوگوں کو سزائیں بھی ہوئیں عدالتوں سے ٹریٹمنٹ پہ تو اکاؤنٹیبلٹی اس وقت ممکن ہے جب ٹرانسپیرنسی ہو جب نظر آ رہا ہو کہ کسی چیز کا کون ذمہ دار ہے اور آگے آ جائیے ہمارے ہاں کارگل کا ایک واقعہ ہوا ہندوستان سے 98 میں تعلقات بہتر ہونے لگے تھے نواز شریف گورنمنٹ کے لاہور ایگریمنٹ سائن ہو گیا تھا اس کے بعد کارگل کا واقعہ ہو گیا ایک بیٹل ہو گئی بہت خطرناک صورت ہو گئی اور قریب تھا کہ وہ پوری فل فلیجڈ وار میں تبدیل ہو جائے کہ امریکہ نے انٹروین کیا اور یہ کہا کہ آپ وہاں سے اپنی فوجیں واپس بلائیں پاکستان کے پرائم منسٹر نے جب یہ واقعہ شروع ہوا تھا نواز شریف صاحب نے یہ کہا تھا کہ وہ پاکستانی فوجی نہیں ہے کرگل پہ وہ کشمیری مجاہد ہیں لیکن جب وہ امریکی صدر بل کلنٹن سے ملنے وائٹ ہاؤس گئے ان کے انویٹیشن پہ تو وہاں انہوں نے وعدہ کر لیا کہ میں واپس بلا لوں گا تو ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستانی نہیں ہیں دوسری طرف وہ وہاں وعدہ کر رہے ہیں کہ وہ واپس بلا لیں گے یہ تجا جو ہے اب کو پتا ہونا چاہیے کہ بل کلنٹن نے کیا دھمکی دی تھی کس بنیاد پہ آپ نے یہ مان لیا کہ میں وہاں سے واپس بلا لوں گا دوسری بات یہ ہے کہ آج تک یہ طے نہیں ہو سکا پاکستان میں کہ کارگل پہ فوج بھیجنے کا فیصلہ کس کا تھا وزیر آزم کا تھا صدر کا تھا یا فوج کا اپنا تھا اس کی ریسپانسبلٹی کوئی اون کرنے کو تیار نہیں ہے انٹرنیشنل اس میں سین میں پاکستان کو اس واقعے سے بہت سا نقصان ہوا تھا ریسپانسبلٹی تب فکس کی جا سکتی ہے جب یہ پتا ہو کہ یہ فیصلہ کس کا تھا ہمیں معلوم نہیں تو ان سب حالات کو دیکھتے ہوئے اور بہت سے واقعات ہیں اگر آپ پاکستان کی تاریخ پڑھیں گے تو آپ اس نتیجے پہنچیں گے کہ ہمارے ہاں کی بیشتر خرابیاں جو ہیں گورننس کی وہ اس وجہ سے کنٹینیو کر رہی ہیں کیا ہے انہوں نے ستاون سال تک آزادی کے بعد سے کہ عوام کو حالات سے مکمل طور پر باخبر نہیں رکھا گیا کیونکہ اگر عوام کو مکمل معلومات حاصل ہوں سسٹم ٹرانسپیرنٹ ہو تو اکاؤنٹیبلٹی پوسیبل ہے ڈیموکریٹک سوسائٹیز میں اکاؤنٹیبلٹی is این آن گوئنگ کنٹینیوس وہ کبھی کبھی دو سال چار سال پانچ سال دس سال بعد نہیں ہوا کرتا بلکہ روز کی روز اکاؤنٹیبلٹی ہوتی رہتی ہے اور وہ اسی صورت ممکن ہے جب میس میڈیا آزاد بھی ہو اور اس کو رائٹ right to نو بھی ہو ایکسیس ٹو انفارمیشن کا حق حاصل ہو اور وہ تمام وہ اطلاعات عوام تک پہنچا دے جو اچھی گورننس کے لیے اور اچھی پالیسی سازی کے لیے اچھے فیصلوں کے لیے عوام کے علم میں ہونے ضروری ہے. یہ اہمیت ہے رائٹ ٹو نو کی جس کے بغیر جمہوری معاشرہ قائم نہیں ہو سکتا آئندہ ہم کسی اور موضوع پہ آپ سے اسی سے متعلق بات کریں گے